اہل ایمان کی چاندی وہ دن برحق ہے جب ہر انسان صرف یہ سوچے گا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کیا بھیجا ذالک یوم الحق ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد فی سبیل اللہ کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبوب ہے ہاں مگر وہ جہاد جس میں انسان اپنا سارا مال لگا دے اور اپنی جان دے دے اس جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان دس دنوں میں نیکیوں کا مقام اور وزن بتایا تو وہ حیران رہ گئے خوشی والی بات خوشی والی حیرت کہ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم فضل والے ہیں ذوالحجہ کا چاند نکلا اور اہل ایمان کی چاندنی ہو گئی اب روزہ بھی قیمتی صدقہ بھی وزنی اور ذکر تلاوت ہر عمل زیادہ محبوب زیادہ مقبول اللہ تعالی ہمارے اعمال کے محتاج نہیں ہیں وہ غنی ہیں غنی و الغنی یو الفقراء اور ہم محتاج فقیر ان مبارک دنوں میں اعمال کی خوب محنت کریں